اب یہاں جو آگے آیا تاریں ہیں بڑی اہم ہے بدہ مومن کی شخصیت کا جو ہولا ہے اور بند مومن کی جو تعریف ہے جامع ترین اور مختصر ترین الفاظ میں یہ آئی ہے سورہ حجرات میں اس کے دو حصے ہیں ایک تو ہے بدہ مسلم, مسلم مسلمان کے لیے تو پانچ چیزیں ہیں کلمہ شہادت نماز روزہ حج جکات لیکن حقیقی مومن کے لیے اس میں دو اضافی چیزیں شامل کرنی پڑیں گی وہ کیا ہیں دلی یقین اور عملی جہاد بن مومن کی شخصیت کے اندر یہ دو رخ اور ہونے چاہیے جو صرف مسلمان ہے کل میں شہادت نماز اللہ حجکات گن السلام علقمسن شہادت اللہ اللہ ون محمد رسول اللہ وام صلاحت واجد رمضان لیکن مومن ان نمل مومن المن بلّہ رسول یقین والا ایمان دل میں ایمان جہادی سبی اللہ اور جہاد کریں اپنی جان اور مال کے ساتھ اللہ کی راہ میں اب یہاں یوں سمجھیے کہ سورہ حجرات کی اس شاید نمبر پندرہ میں جو ڈیفینیشن آئی ہے جیسے پرکار ہوتی ہے پرکار کو کھول دیا ایک حصے کی کیفیات کو یہاں سورہ انفال کے شروع میں لے آئے ہیں اور دوسری جہاد والی کیفیات کو سورہ انفال کے آخر میں لے آئے ہیں تو یہ پرکار یہاں کھلی ہوئی ہے اس ڈیفینیشن کی تو ایک حصہ ڈیفینیشن کا یہاں آ رہا ہے نمبر مومن الدینہ اجاز ہو کے اللہ ولی رب اہل ایمان حقیقی مومن تو وہ ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل لرز جاتے ہیں میں اعضاء تو لم اور جب انہیں اس کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں زادت ہوں ایمانہ ان کے ایمان میں بڑھوتری ہوتی ہے اضافہ ہوتا ہے معذا رب ہیم اور وہ اپنے رب پر توقل کرتے ہیں اللّینہ یقینیب الصلاۃ کو قائم رکھتے ہیں میں اما رضبنا اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے اللہ کے لیے اللہ کے دین کے لیے خرچ کرتے ہیں انفاق کی سبیل لا مراد الاحم المومنون حق کا یہ وہ لوگ ہیں جو سچے مومن ہیں حقیقی مومن ہیں لیکن نوٹ کر لیجئے یہ بھی ابھی آدھی ڈیفینیشن آئی ہے اس سورہ مبارکہ کے آخر میں آئے گی اور وہاں جا کے پھر یہی الفاظ آئیں گے یہ آیت نمبر چوہتر ہے و نظین آمنوں وہ حاضروں جاہدو فیس میں دینا ہے و نظین آو و نثر الحم المومن حقا اس کے بعد ایک آیت اور بعد میں ہے سورت ختم ہو جاتی ہے تو لاسٹ بٹ ون آیت اور ادھر پہلی کے بعد دوسری ان دو جگہ پر ایمان کے حقائق کو تقسیم کر کے پرکار کو کھول کر کہ پوری سورت کو ان دو کے درمیان میں لے لیا گیا گود میں لے لیا گیا ہے ایمان کی ڈیفینیشن کے یہ دو حصے جو ہیں ان گود میں اب یہاں سے پھر شروع ہو رہا ہے بدر کا کماف رب و بیت قبل حق جیسے کہ نکالا آپ کو اے نبی آپ کے رب نے آپ کے گھر سے حق کے ساتھ یعنی آپ کا یہ بدر کی طرف روانہ ہونا جو ہے یہ اللہ تعالی کی ایک اسکیم کا حصہ تھا اللہ کی اپنی ایک تدبیر ہے وہ انفریق المومن الکار اہل ایمان میں سے کچھ لوگ اسے پسند نہیں کر رہے تھے یہ کون لوگ تھے یہ ہے وہ پہلی مشاورت جو مدینہ جی میں ہوئی ہے ان مظاہر باتیں مدینہ میں منافق بھی تھے جن کا خیال یہ تھا لڑنے بھیڑنے کا لوٹ مار کرنے کا یہ کوئی فائدہ ہے بھلا بس تبلیغ کرنی چاہیے اچھی بات کہنی چاہیے نیک بات کہنی چاہیے یہ کیا طریقہ ہے منافقین کا آرگیمنٹ موجود تھا جو اس کو پسند ہی نہیں کرتے تھے اس لیے کہ جنگ میں جنگ کا سلسلہ چل نکلا تو ہمیں بھی جانا پڑے گا ہماری جان اور بال کے اوپر بھی آنچ آئے گی تو نپٹ ایون ہندی برڈ اس سے تو بہتر ہے کہ اس کو یہیں پر ختم کروں اس اعتبار سے ویسے بھی کچھ انسانی فطرت ایسی ہوتی ہے کچھ نیک سرش لوگ بھی ہوتے ہیں کہ آخر اس سے کیا فائدہ نکلے گا ابھی کوئی خاص جو ہے قریش کی طرف سے تو اقدام ہوا نہیں تھا ہم آگے بڑھ کر جو ہے یہ جو بات اقدام کر رہے ہیں تو آخر اس کا فائدہ کیا ہے تو یہ اس قسم کی باتیں اس وقت کہی گئیں ان نفریقہ من المومن الکار ہوں اب یہ مومنین ان میں سے اہل نفاق بھی ہو سکتے ہیں اور سادہ لوگ اور نیک دل جو مسلمان ہیں وہ بھی ہو سکتے ہیں اور وہ جھگڑ رہے تھے آپ سے حق کے معاملے میں جبکہ بات ان پر بالکل واضح ہو چکی تھی یہ دوسری آیت میرے نزدیک جو دوسری مشاورت ہوئی ہے مقام سفرا پر اس سے متعلق ہے وہ یہ کہ وہاں سے جب مکے سے آپ چلے تو اس وقت تک کسی لشکر وغیرہ کی کوئی اطلاع نہ آپ کو تھی اور نہ اس کا کوئی گمان تھا ابھی وہ تو ایسے ہی تھا جیسے پہلے آٹھ مرتبہ جو ہے جو ایکسکرشن جو ہوئی تھی جس طریقے کی مہمات بھیجی گئی تھی یہ اسی طرح کی ایک مہیم ہے لیکن یہ ہے کہ آگے چل کر جب آپ کچھ دور چل کے آگئے تھے یہاں آ کر جو ہے آپ کو وہی بھی آ گئی اور اطلاعات بھی مل گئی کہ صورت حال وہ ہو چکی ہے ایک طرف نخلا سے روتے پیٹ سے لوگ پہنچ گئے وہاں دوسری طرف یہ کہ ادھر سیب السفیان کا جو ہے پیلچی پہنچ گیا چیختا چلاتا ہوا اور ایک ہزار کا لشکر لے کر ابو جہل نکل پڑا ہے بدل کی طرف اب وہ بدر کی طرف آ رہا ہے ادھر سے قافلہ بدر کی طرف آ رہا ہے شمال سے اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور یہ مشاورت جیسا کہ میں نے کہا تھا جیسے کہ حضرت تعلط نے کی تھی ایک آزمائش اپنی فوج کی کہ جو اس دریا میں سے پانی پیے گا شیر ہو کر پیئے گا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں اسی طرح کا آپ نے مشاورت کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے مسلمانوں کے سامنے رکھ دیا باد نما طبی کنما یوساکور موت وہ لوگ ایسے محسوس کر رہے تھے جیسے انہیں رکیلا جا رہا موت کی طرف بہن زرون اور وہ دیکھ رہے ہیں ظاہر بات ہے یہ تو کٹر جو منافق تھے وہاں پر انہیں وہ کی ہو سکتی تھی ویز حکم اللہ عبدت فتح اللہ لقوم اور جبکہ اللہ تعالی وعدہ کر رہا تھا تم سے کہ ان دونوں گروہوں میں سے ایک تمہیں مل جائے گا ایک پر تمہاری فتح گارنٹی ہے تو غیر ذاتی شوقت اور اے مسلمانوں تم یہ چاہتے تھے کہ ادھر جاؤ کے کانٹا لگنے کا کوئی اندیشہ نہ ہو اس لیے کہ بمشکل پچاس یا سو آدمی تھے اس کافلے کے ساتھ اور اونٹ تھے بے شمار اور اور جو میں نے آپ کو بتایا بہت بڑی مقدار کے اندر جو ہے پچاس ہزار دینار کا جو مال تھا ان کے پاس تو ان کو تو آسانی سے قابو کیا جا سکتا تھا اس میں اندیشہ کم تھا پھر دلیلیں بھی اپنی آ گئی ہوں گی کہ حضور ہمارے پاس تو کچھ ہتھیار بھی نہیں ہے کچھ نہیں ہے ہم تیاری کر کے مدینے سے نکلے ہی نہیں ہے تو اچھا ہے پہلے یہ کہ ہم جا کر اوپر قبضہ کر لیں تو ان کے ہتھیار بھی ہمیں مل جائیں گے تو پھر لشکر سے لڑنے کے لیے ہم بہتر پوزیشن میں ہوں گے تو عقل و منطق بھی یہ گویا کہ ان کے ساتھ تھی وہید اللہ عہد الحق کا ود کل ماتے اللہ یہ چاہتا تھا کہ اپنے بات کو اپنے فیصلے کے ذریعے سے حق کا حق ہونا ثابت کر دیں وہ یکتا دابر القاترین اور کافروں کی جڑ کاٹ دیں یہ کوتیا دابر القم الزین کافر قوم کی جڑ کاٹ دی گئی جو ہم پڑھ کرائیں سور آراف میں اللہ کا ارادہ یہ تھا اگر عام جو دنیاوی قواعد و ضوابط ہیں فزیکل لاس ہیں اس کے تحت یہ ہوتا تو اتنی بڑی بات نہ ہوتی اسے یوم الفرقان بنانا تھا کہ دمایا ہو جائے کہ اللہ کس کے ساتھ ہے حق کدھر ہے اور یہ اسی وقت ہو سکتا تھا جبکہ یہ کنٹراسٹ برقرار رہتا کہ بے سرو سامان تین سو تیرہ گئے ہیں اور کیڑ کانٹے سے لے ایک ہزار کے ساتھ ان کا مقابلہ ہوا ہے اور پھر انہیں اللہ نے فتح دی ہے. لہذا اللہ کی مرضی کچھ اور تھی اللہ اور یوہت الحق کا بھی کلاتے ہیں وہ اللہ چاہتا تھا کہ اپنی باتوں کے ذریعے سے حق کا حق ہونا ثابت کر دے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے یہ الحق کا تاکہ سچا ثابت کر دے حق کو سچ کو و یب تل اور باطل ثابت کر دے باطل کو باطل ہونا اس کا ثابت ہو جائے ولا کرے ہل مجرم خواہ مجرموں کو کتنا ہی ناگوار ہو اس دستگیسن اور یاد کرو جب کہ تم اپنے رب سے اس ناسا کر رہے تھے دہائی دے رہے تھے کہ اللہ ہماری مدد فرما فستا جاب تو اللہ نے تمہاری دعا کو قبول کیا تھا انی ممید کنب الفیومل ملائقہ تبردین کہ میں تمہاری مدد کروں گا ایک ہزار ملائکہ سے جو لگاتار آئیں گے پے بے آئیں گے ایک ہزار کا لشکر آیا ہے نا تو ایک ہزار فرشتے ہم تمہاری مدد کے لیے بھیج دیں گے وہ ماں جا رہا بشرا اور اللہ نے اس کو نہیں بنایا مگر تمہارے لیے بشارت ون تکمین نہ بھی اور تاکہ تمہارے دل مطمئن ہو جائیں من نسر و اللہ میں نند اور مدد تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے فرشتوں کو بھیجے بغیر بھی وہ مدد کر سکتا ہے کل فل کی شان کے ساتھ وہ جو چاہے کر دے لیکن یہ کہ تمہارا جو اپنا ایک سوچنے کا انداز ہے بر بنائے طب بشری تمہاری تسکین کے لیے ہم نے یہ شکل کر دی کہ ایک ہزار دشمن آ رہا ہے تو ایک ہزار فرشتہ تمہاری مدد کے لئے بھیج دیں ان اللہ عد الحکیم یقینا اللہ تعالی سب زبردست ہے اور حکمت والا یہ یوگشی کو منواس امن ہو جبکہ تم کو ڈھانپ لیا تھا ایک اونگ نے جو امن کی اور تسکین کا ذریعہ بن گیا اللہ کی طرف سے یہ دو موجرے ہوئے ہیں خاص اس وقت معجرے اس معنی میں کہ عام حالات میں چیزیں نہیں ہوتی لیکن اس میں کوئی خرق عادت نہیں ہے موجودہ اس معنی میں نہیں ہے کہ اس کو چیلنج کر کے حضور نے دکھایا ہو اس میں بس یہ کہ غیر معمولی اللہ کی نصرت کی شکلیں ہیں ایک تو یہ کہ حالانکہ معاملہ بڑا سخت تھا لیکن رات کو جا کے پڑاؤ پر مسلمان سوئے اطمینان سے بڑی عمدگی سے نیند آئی دل میں وہ دگدگا نہیں تھا اللہ پر اطمینان تھا اللہ کے لیے نکلے تھے لہذا ان کو وہ بے چینی اور تشویش اور کل کیا ہو جائے گا رہیں گے کہ نہیں رہیں گے زندگی ہوگی موت کچھ نہیں نیند آئی انہیں اطمینان سے سوئے صبح کو اٹھے تو وہ گویا کہ چاقو چوبن تھے نمبر دو یہ کم رسمائے مان اور جبکہ اتارا اس نے تم پر آسمان سے پانی بارش ہو گئی اس سے یہ ہوا لے یوتح تاکہ تمہیں پاک کرے جنہیں غسل کی حاجت تھی غسل کر لیا وہ یوزیبا ان کو شیقان اور دور کر دے تم سے شیطان کی نجاست کو بولے یرم تعالیٰ کلو اور یہ کہ تاکہ تمہارے دلوں کے اندر بھی اور بارش کے بعد جو فضا ہوتی ہے اس سے طبیعت کے اندر بھی ایک اطمینان اور سکون پیدا ہوتا ہے ورنہ واقعہ یہ ہے کہ جہاں پر آ قریش پہلے ڈیرا ڈال چکے تھے پانی پر ان کا قبضہ تھا اب جہاں پانی نہیں تھا بارش ہوئی تو وہ نشیبی جگہ میں انہوں نے ایک اپنا حوص بھی جمع کر لیا پانی بھی جو ہے وہ ان کے پاس فراہم ہو گیا وہ سب بھی اقدام اور پانی بالی جب برسا تو مٹی دب گئی مٹی کے جمنے کی وجہ سے پاؤں بھی دب گئے وہ جگہ جو تھی وہاں پر جو ہے اہل ایمان جو مجاہدین تھے ان کے پاؤں قدم جمنے کی سونت پیدا ہو گئی یوں ہی ربوں کا گلم کرتے اور جب یاد کرو گمان کرو تصور کرو جب کہ آپ کا رب وہی کر رہا تھا فرشتوں کو انیم وہ جو ایک فرشتہ اللہ نے بھیجا انی مارکوں میں تمہارے ساتھ ہوں فصبۃ اللزینہ آمن تو جاؤ اور اہل ایمان کے قدموں کو جمع دو اہل ایمان کے دلوں کو جمع دو سعودی فی قلوب الزین کفر الروم قریب میں ان کافروں کے دلوں میں روب ڈال دوں گا ان پر دہشت تاریخ ہو جائے گی فضر ابو فوقل پھر مارنا ان کی گردنوں کے اوپر جیسے چاہے وزر ابو مندھوم بنان اور مارنا ان کی ایک ایک پور پر یعنی یہ کہ جب کسی شخص پر کوئی شخص دہشت زدہ ہو جائے تو اس کے اندر قوتیں مدافعت نہیں رہتی پھر گویا کہ وہ جو بھی حملہ آور ہے اس کے رحم و کرم پر ہے جس سے چاہے چوٹ لگائے جس سے چاہے مارے ظال کا بے عدم شاخ کو اللہ و رسول یہ سزا ان کو اس لیے دی جائے گی کہ انہوں نے مخالفت کی جدم زدہ کی دشمنی کی اللہ کی اور اس کے رسول کی وہ یو شاخ اللہ رسول فین اللہ شلید القاف اور جو اللہ اس کے رسول کا دشمن ہو جائے اور اس سے زدم جدا کرے تو اللہ تعالیٰ بھی سزا دینے میں بہت سخت ہے دیکھو اب یہ قریش سے کتاب ہے ذالکم فضوق دیکھو یہ آگے اس پر پہلی قسط وصول کرو چڑھ لو اس کو ابھی جو تمہارے یہ کھیت رہے ہیں ان کی سزا یہی ختم نہیں ہو گئی ہے ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے یادین لکی تم الزین اہل ایمان جب تمہارا مقابلہ ہو جائے کافروں سے میدان جنگ میں زحف کہتے ہیں جبکہ باقاعدہ دو لشکر ایک دوسرے کے سامنے مد مقابل بن کر آئیں ایک چھاپہ مار جنگ ہوتی ہے جیسے کہ آج جو پہلی اس سے مہمیں تھی وہ جنگ کی شکل نہیں تھی بلکہ وہ مہم میں تھی چھاپہ مار لیکن اب یہ پہلی مرتبہ جنگ ہوئی ہے لہذا اس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے یامن عقیط الجی القف الظاہ فلاحم البار تو تم ان کے کو پیٹ مت دکھاؤ پیٹ مت موڑو مطلب یہ کہ کھڑے رہو ڈٹے رہو مقابلہ کرو جان چلی جائے لیکن یہ کہ پیچھے قدم نہ ہٹے وہ منگ یون یو اور جو کوئی بھی اس روز اپنی پیٹ دکھا دے گا یعنی میدان جنگ سے بھاگے گا دو استثناءات کے ساتھ اتنا متحر فن سوائے اس کے کہ یا تو وہ کوئی داؤ لگا رہا ہو جنگ کے لیے جیسے دو آدمی بھی جنگ کرتے ہیں اور تلوار اور اس کے ساتھ تو کوئی ذرا ادھر ہٹتا ہے پیچھے کو ہٹتا ہے وہ بھاگنا نہیں ہوتا بلکہ وہ تو در حقیقت ایک ٹیکٹیکل موو ہے وہ تو ایک اپنے داو کے لیے ذرا پیچھے ہٹنا اس اب اس وقت میسرا کو پیچھے کر لیا جائے اور جو میمنا ہے اسے آگے بڑھایا جائے یہ بات اور ہے اور متحدہ علاقے یا یہ ہے کہ کوئی اور جبیت ہے جس کی طرف جا کر ملنا ہے اور اس کے لیے ریٹریٹ ہو رہی ہے تو آرڈرلی ریٹریٹ یہ ایک علیحد اشے ہو جائے گی اور ٹیکٹیکل موو یہ علیحدہ شہ ہو جائے گی تو آرڈرلی ریٹریٹ اور ٹیکٹیکل موو ان دو کے سوا اگر کوئی بھگدڑ کے اندر کوئی جال بچا کر بھاگا فقت باب غزب تو اس نے تو اللہ کا غضب جو ہے وہ کما لیا وماواہ جہنم اس کا ٹھکانا جہنم ہوگا وہ بیسل اور وہ بہت ہی برا ٹھکانا ہے اب یہاں وہ بات آ فلم تخت لو مسلمانوں تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلاکن اللہ قطع اللہ نے انہیں قتل کیا ویسے تو یہ کہ حقیقی اللہ ہے ہم جو کام بھی کرتے ہیں اور جس شے کے اندر بھی کوئی تاثیر ہے وہ اللہ ہی کی وجہ سے لافا لفل حقیقت ولا اللہ عام حالات میں بھی یہ لیکن یہ خاص حالات تھے جن میں اللہ تعالیٰ کی خصوصی مدد آئی ہے پلم تک تو لو ولاکن اللہ قطع رما رمایتا ولاکن اللہ رما اور نبی آپ نے بھی جو کنکڑیوں کی مٹھی بھر کر پھینکی تھی آپ نے لی اپنی مٹھی میں اور پھینکا کفار کے لشکر کی طرف شاہ وجوہ چہرے جو بگڑ جائیں تو یہ پتہ نہیں کہاں تک اللہ نے ان کنکریوں کو پہنچایا ہے تو فرمایا اور آپ نے جب وہ کنکڑیوں کی مٹھی پھینکی تھی ماں رمایتا اس رمایتا آپ نے نہیں پھینکی تھی بلا اللہ حرمہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے پھینکی تھی ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ بولے بلاسنا تا تاکہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے جوہر نکھارے ان کے اندر کی چھپی ہوئی جو صلاحیتیں ہیں مخفی ہیں انہیں اجاگر کرے یہ ذرا نوٹ کر لیجئے بلا یبلو کے معنی ہوتا ہے آزمانا تکلیف میں ڈال کر کسی آزمائش میں ابلا یبلی جب یہ باب افال سے آتا ہے تو کسی کے جوہر کو نکھارنا کسی کی دخابیدہ صلاحیتیں ان کو ابھارنا یہ ہے ابلا نہ یوبلی المومن بلا الحسناتا تاکہ اللہ تعالیٰ خوب اہل ایمان کے اوپر ان کے جو ہے جوہر نکھارے ان اللہ سمیون علیم یقین اللہ سب کو سننے والا اور جاننے والا ہے آخرین یہ تو ہو چکا اب اس جنگ کا جو نتیجہ تھا تم نے دیکھ لیا لیکن آئندہ بھی سمجھ لو اللہ تعالیٰ کافروں کے تمام چالوں کو ناکام بنا دے گا یہ اہل ایمان سے بھی خطاب ہو گیا اور اجے کے کفار کے لیے بھی اور پھر کفار سے خطاب ہے فقط جاقم الفق اصل میں ابو جہل جو لشکر کا وہ سمندری کمانڈر چیف کی حیثیت سے آیا تھا اسے اتنا یقین تھا کہ میں نے اتنی تیاری کی ہے اتنا ساز و سامان ہے کہ ہم مسلمانوں کو کچل کر رکھ دیں گے تو پہلے سے پروپگینڈا شروع کر دیا تھا یہ یوم الفرقان ہوگا یہ پتہ چل جائے گا اللہ کس کے ساتھ ہے اللہ کو تو وہ بھی مانتے تھے اللہ کے ساتھ دیویوں دیوتاؤں کو مانتے تھے نا اللہ کے منکر تو نہیں تھے لیکن یہ کہ ادھر اللہ ہی اللہ تھا ادھر اللہ کے ساتھ اور منات اور دیوتا اور وہ بھی تھے تو یہ کہ اللہ کس کے ساتھ ہے یہ ثابت ہو جائے گا یعنی وہ اتنا یقین تھا اسے جیسے پینسٹھ کی جنگ میں لاہور فال آف لاہور دکھا دیا گیا بی بی سی ٹیلی ویژن کے اوپر جو ہو چکا لاہور جو ہے اس پر تو بھارتی فوج کا قبضہ ہو چکا اتنا یقین نہیں تھا اسی طرح اس نے یوم الفرقان کہا تو اسی کو اللہ تعالی نے یوم الفرقان بنا دیا تاکہ کہ منتشف ہو جائے یہ بات مبرر ہو جائے کہ اللہ کس کے ساتھ ہے اس اعتبار سے اس کی دعا بھی بڑی عجیب ہے جو اس نے آ کر بدر سے ایک رات قبل جبکہ حضور بھی دعا مانگ رہے تھے اور طویل ترین سجدہ کیا تھا اس نے بھی دعا کی اور وہ دعا جو ہے وہ موحدانہ دعا ہے اس میں کسی لات اسدا ہوب البنا کا کوئی تذکرہ نہیں لاہما جس نے ہمارے رہبی رشتے کاٹ دیے ہیں کل تو اسے زلیل و خار کر دے یعنی اس کا جو سب سے بڑا چارج تھا الزام تھا حضور پر وہ یہ تھا کہ اس سچ نے آکر ہمارے خاندانوں میں تفریح ادا کر دی بھائی کو بھائی سے ندا کر دیا ایک بھائی مسلمان ہو گیا وہ ہو گیا باقی بھائی کافر ہیں ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے ماں باپ سے اولاد کو جدا کر دیا شوہر کو بیوی سے کاٹ دیا بیوی کو شوہر سے کاٹ دیا ہماری طاقت تھی ہمارا قبیلہ تھا ہم قریش تھے ظاہر بات ہے کہ قبائلی زندگی میں اتحاد یکجوئی یہی تو چیزیں ہوتی ہیں ساری کی ساری کہ جس کی وجہ سے ان کی ساکھ ہوتی ہے تو اس نے تو آ کر ہمارا ستیہ کر دیا اقتوان جس نے رحمی رشتے کاٹ دیے ہیں ہمارے فاحل حل ادا تو اے اللہ کل اسے ضرور خار کر دیجیے دعا تھی اب وہ اللہ تعالیٰ اب ان سے خطاب کر کے کہہ رہے ہیں کہ اے مشرقی مکہ ان تصد اگر تو تم چاہتے تھے کہ فیصلہ ہو جائے فقط جا تم الفتح تو فتح فیصلہ ہو چکی فیصلہ اللہ کا آ چکا معلوم ہو گیا کہ ہر کدھر ہے باقی کدھر ہے وہ ان تنتہ فرو خیر الرق اب بھی اگر تم بعض آ جاؤ تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے وہ انتاؤدوں راؤد اگر دوبارہ یہ کرو گے ہم بھی یہی کچھ دوبارہ کریں گے ولاًی عان کم فیا تو کم شہیا اور تمہاری یہ نفری اور جمیعت اور تمہاری یہ تعداد تمہیں کسی کام نہیں آ گی و کثرت ہو اور یہ کہ اللہ اہل ایمان کی